سلاد و کی نماز باجماعت پڑھنا کیسا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سلاد و کی جماعت اگر باجماعت ہو نفل تو ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں اس کو اسکینڈل بنایا جائے کسی کے خلاف لڑائی لڑی جائے دس و گریبان ہو یہ ضروری نہیں صرف کیا ہوگا کہ وہ سلاد و تسوی نہیں ہوگی اب سنیے وہ کیوں نہیں ہوگی کہ سلاد و میں جو تصویر پڑھی جاتی اس کی ایک تعداد معین کہ اتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے اب آپ جماعت پڑھیں تو امام تو پندرہ مرتبہ پڑھ چکا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکو کر لیا اور آپ پہنچے گیارہ تک یا آپ پہنچے بارہ تک اور آپ نے اگر تعداد پوری کی تو امام نے کہہ دیا سمے اللہ لی من حمیدہ تو آپ مجبور ہیں کہ امام کی اتباع کریں گے جب امام کی اتباع کریں گے تو آپ کی تصویر پوری نہیں ہوگی اور جہاں اوراد وظائف میں تصویر ہاتھ جو معین ہیں اس میں علماء کا موقف یہ ہے کہ ان کی اس معینہ تعداد کے بغیر وہ بشارت اور وہ سمرات مرتب نہیں ہوں گے جو حدیث شریف میں فرمائے گئے مثلا مشکا شریف میں باب التشہد ہے باب التشہد کے بعد باب درو شریف درو شریف کے بعد میں باب ہے کہ درو شریف کے بعد کون سی دعائیں پڑ جائیں پھر ایک باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں اور اسی میں ایک باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سی تصویر پڑھا کرتے تھے تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بعد میں ان کو پڑھا جائے وہ کیا ہے اگرچہ اس کے دوسری حدیث بھی ہے جس میں تعداد میں اختلاف دوسری تعداد بیان کی گئی مشہور تعداد یہ ہے کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو عموماً تصوی فاطمہ کہا جاتا یہ کہ بڑی تفصیل ہے ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تصویر تعلیم فرمائی اس وجہ سے اس کو تصویر فاطمہ یا تصویر فاطمہ کہا جاتا اس میں کوئی شخص اگر بجائے تینتیس مرتبہ پڑھنے کے ایک سو مرتبہ پڑھ لے تو کیا ہر سبحان اللہ کی تصویر پوری ایک سو مرتبہ پڑھ لے الحمدللہ کی تصبیح پوری ایک سو مرتبہ پڑھ اللہ اکبر چونتیس مرتبے پڑھنے کے بجائے وہ پوری تصویر پڑھ لے تو علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ تصویر پڑھنے کا ثواب تو زیادہ ملے گا لیکن سنت کی ادائیگی کا ثواب نہیں ملے گا اس لیے کہ اتنی معین تعداد میں پڑھنا یہ سنت ہے تو زیادہ پڑھنے میں تو ثواب ہوگا تعداد کو معین کرنا جہاں روایتوں میں ہے وہ ضروری ہے اس عبادت کی روح کو حاصل کرنے کے لیے صدر الشریہ ود الطریف حضرت اللہ مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے تالے میں کنجی ڈالی جائے ایک تالا تین دندانوں کی کنجی سے کھلتا ہے اگر آپ پانچ دندانے والی کنجی ڈالیں تو تالا کھل جائے گا نہیں کھلے تو آپ کہیں تالے سے کہ بھائی جب تو تین سے کھلتا ہے تو پانچ سے جو جلدی کھلنا چاہیے لیکن چابی اٹک جائے گی پانچ سے نہیں کھلے گی جو معین تعداد اس کی مثال دی ہے بہار شریعت میں ایک جگہ حضرت صدور شریعہ نے تو معینہ تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے سلات و کا ثواب نہیں مل پائے گا البتہ اگر سلات و کے کی نماز ہو رہی ہے تو نفل کی ادائیگی میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نفل ہو جائے